اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عمانت عليهم غير المعظوظ عليهم ولا الضارين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على منبه منو سلو کے بعد ماجستانی نے فرام تمام تعریف اللہ وحدہ بہ اللہ شریف کے لیے ہے گزشتہ درس میں آپ حضرات نے تیسرے پارے کی اجمالی تفصیل سما سرمائی آج آپ کے سامنے تفسیر کے طور پر چوتھے پارے کی تداب ہوتی ہے اللہ رب العزت نے مومنوں کو رزق حلال عطا فرمایا طرح کی نعمتوں سے انہیں مستفیف فرمایا خصوصاً ایک لا زبان نعمت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمات سے وابستگی تھی وہ حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمائی اور آنے والے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو سرکار علیہ صلاح کی صحبت سے اپنی معرفت نصیب فرمائی اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین کے سامنے حقوق والدین حقوق العباد صدقات اور دیگر اور لوازمات کو جو فطرتی طور پر تمدن اور اقتصادیات کی پختگی کے لیے ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا اور چوتھے پارے کی ابتدا اس حسین انداز میں ہوتی ہے کہ لنگ تنا فکو تو اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ رب العزت تمہاری اس نیکی پر اللہ کی فدرت تم سے راضی ہو جائے تو یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے ارشاد باری تعالی ہوا کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہارے نزدیک محبوب ہے اور جب تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ تمہارا خرچ کرنا اس بات کی غمازی کرے گا کہ تمہیں اس چیز سے محبت نہیں اللہ سے محبت تو مومنین کو دنیا کے سارے اسباب اور نعمتوں سے اس کو انکتا کراتے وہ اللہ رب العزت اس کی مقصد حقیقی کو بیان کرتے ہوئے شاہ فرماتا ہے کہ تمہاری رضا اور تمہاری محبت تمہاری توجہ اور تمہاری رضا کا مرکز میری ذات ہونی چاہیے تو لہذا جب میری راہ میں تم آؤ اور کچھ چاہو کہ اللہ کی راہ میں دیں تو وہ دو کہ مما تحبون جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے تو آپ اکثر اوقات چینی کی بوریاں ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں تو کہا اسے اس لیے کہ مجھے چینی سے بہت محبت ہے اور مجھے اس کی مٹھاس بہت اچھی لگتی ہے اور اللہ رب الزت فرماتا ہے کہ میری راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہو تو لے حضرت میرے نزدیک یہ بڑی محبوب چیز ہے اس لیے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جب آیت کری رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت کریم نازل ہوئی تو حضرت طلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور وہ میرا باغ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں اس آیت قرآن کے نزول پر میں ہر چیز کو اللہ رب العزت کی رضا پر قربان کرتا ہوں اور آپ اس بات پہ دبا ہو جائیے کہ میں نے وہ اپنا باغ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیے تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ درد دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے پیچھے نہ کھٹو شیطان اگر تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرے کہ یہ رکھنے تجھے کام آئے گا تو پھر شیطان کا منہ کالا کرنے کے لیے اور شیطان کے عزائم کو اس پر لڑک کرنے کے لیے وہ چیز اللہ کی راہ میں دے دو اس لیے کہ جب تم نے ایک دفعہ شیطان کی مخالفت کر لی اور اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ گئے تو اللہ کی رضا ہمیشہ تمہیں شیطان کے مکر سے بچا لے گی تو اب دیکھیے یہاں پر مجھے امام اہل سنت کی وصیت بھی یاد آتی ہے کہ جب امام اہل سنت کا وشال ہوا وشال کا وقت قریب تھا تو ہر شخص جب انتقال کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی وصیت لکھاتا ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے جو وصیت لکھائی وہ وسائ شریف کے نام سے بالکل ہر مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے اہل ایمام اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں آپ نے فرمایا میرے انتقال کے بعد سب سے اچھی اچھی غذا بنانا اور وہ غذا جو اس دور میں سب سے زیادہ متعارف ہے اور ایسی ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے غریب اس کا نام تو سنتا ہوگا لیکن غریب نے شاید کبھی زبان پر رکھا ہوگا تو لہٰذا وہ سارے نعمتیں جو اللہ رب العزت کی ہیں جو اس دور میں لذت کے لحاظ سے چاہے وہ غذا ہوں چاہے وہ کسی مشروبات میں سے ہوں چاہے وہ معقولات میں سے ہو اعلیٰ حضرت فضر رضی اللہ تعالی نے وہ تمام لسٹ تیار کروائی اور فرمایا جب میرا انتقال ہو تو میرے اعتال سراب کے لیے سارے تاہم یہ مشروبات بنائے جائیں اور فقیر اور غریبوں کو بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے تاکہ یہ بات بالکل بین دلیل ہو جائے کہ یہ مرغن گردائیں یہ اچھے اچھے مشروبات اس کو محبوب نہیں ہوتے ہیں اور مومن تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اسی کو خرچ کرے جو اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے تو امام اہل سنت کی آخری وصیت یہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو غریبوں کو یہ نہیں کہ چونکی دے کر تم کو یا کہہ دو کہ دعائیں خیر کر دینا نہیں بلکہ ان کے سامنے وہ فعال رکھو جو عمرات کھایا کرتے ہیں تاکہ غریب جس کھانے کے بارے میں سوچا کرتا تھا جس مشروبات کے بارے میں سوچا کرتا تھا جب وہ اپنی زبان پر اچھے گا تو اس کا دل خوش ہوگا اور وہ اللہ میں دعا کرے گا موبا آج تم بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اور واقعی میں ایسی بے شمار گویا کہ تاریخ نے اور سیرت کے اندر اور اسلام کی اس دنیا پر بے شمار ایسے شاہکار موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس فطرت کے ذریعے اپنی سیرت کے ذریعے اس گویا کے عالت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی جس میں سے میں نے تین شخصیتوں کا نام آپ کے سامنے پیش کیا صحابی رسول حضرت تنہا اور گویا کے اسلام کے منصفانہ طور پر انحصاف کا مجسمہ حضرت امر بین عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا ان کے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور خصوصاً امام اہل سن رضی اللہ تعالان کے اختار اور آپ کی فکر کو آپ کے سامنے کیا کہ وہ آنے والے اپنے متبعین کے لیے کیا درد چھوڑ رہے ہیں کہ دنیا میں آئے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے تو یہ امید ہو کہ کوئی میرے نام کا قصیدہ نہ لکھے کوئی میرے نام کا ذکر نہ کرے بلکہ یہی ہو کہ جب ہمارا نثال ہو تو ہم ہر طریقے کی یہی کوشش کریں کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ چیز قربان کر دیں جو ہمارے نزدیک محبوب ہے دعا فرمائیے اللہ رب الزت کی باردہ میں اور اللہ رب الزت کی راہ اس چیز کو خرچ کرنے کے توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہمارے عمل سے ہماری یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہمارے نزدیک دنیا کے مال و دولت اور لوازمات کی کوئی وکت نہیں ہے اگر مکت ہے تو ادا کی ہے درگے پاک پڑھ جی اس کے بعد سوئے علی عمران میں جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعے کو بڑے تفصیل طور پر بیان کیا گیا عال عمران کے متعلق میں نے اجمالی خاکہ کل ہی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس میں کیا کیا مضامین ہے اور آخری جو مضامین ہیں وہ پیش کر رہا ہوں اجمالن کہ اس میں خصوصاً مسلمانوں کے مرتبے کو مقام کو ان کی کوتاہی ان کی لویشوں کو درگزر کیا گیا اور خصوصاً اس میں جنگ بدر اور احد کے واقعے کو بیان کیا گیا اور مسلمانوں کے گویا کے شجاعت کی پڑی کی گئی سرکار کے دینِ مکین کو بیان کیا گیا سرکار کے مقام کو بیان کیا گیا جنگ احد جنگ بدر کے بعد لڑی گئی جنگ بدر میں مسلمانوں نے کیا کارنوں میں انجام دیے اس سے مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے بلکہ قیامت تک کافر جنگ بدر کے تصور سے اس کا کلیڈر ڈہل کر رہ جائے گا کہ مسلمانوں نے جو شجاعت کے ساتھ کبر کا قلعہ کما کیا تھا کہ تین مسلمان تھے اور ایک ہزار کی فوج تھی اور ان تین سو تیرہ نے کافروں کا کیا حل کیا آج الحمدللہ اسلام کی تاریخ میں وہ مزین طور پر وہ قدین اور وہ ابھی شخصیتوں کے کارخانے موجود ہیں جب کفار کے بڑے بڑے تقریباً ابو جہل بھی اس میں مارا گیا ادبا مارا گیا شیبا مارا گیا بڑے بڑے ان کے فران جب اس میں مارے گئے تو اب کیا تھا انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اپنی تمام گویا کے قریشیوں کو جمع کیا مکہ کے مشرقوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے ستر بڑے بڑے گورنر اور جنرل جو ہے وہ مارا مارے گئے تو کیوں نہ ہم مسلمانوں سے دوبارہ ایک زبردست قسم کا مارتہ کریں اور اس نے مسلمانوں کی این شہید بجا کر گئے اللہ اکبر اب کافروں نے ترتیب درہ کی جنگ کے بہترین گوڑا کے جنگ کو اور تین بازوں کو اور تلوار بازوں کو جمع کیا اور اس کو تقریباً تین ہزار کتابات کی مرقع کیا تین ہزار کا نشکر لے کر اب مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں مدینے کی طرف اگر سرکار علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ کہ کافر جو ہے وہ تین ہزار کا لشکر لے کر مدینے کی طرف آ رہا ہے سرکار نے فوراً اپنے جرنل صحابہ کو بلایا اور مشورہ ترتیب لیا کہ کیا کیا جائے جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے یا مدینے سے باہر کے لڑی جائے بعض آپ کے صحابہ نے کہا کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر ہی جنگ لڑی جائے تاکہ کافروں پر ہم گویا کے بھاری ہو سکے لیکن چند نوجوان جرنل صحابہ نے کہا حضور ہم تو وہ ہیں کہ جن کی ہمارا تو وہ دین ہے ہمارا تو وہ مذہب ہے ہمارا اللہ تو ہمیں وہ بات سکھاتا ہے کہ ہمارے اس اسلام کے اندر مو دینا بھی زندگی ہے تو حضور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مدینے میں لڑے بلکہ ہم چاہتے کہ میدان میں اتر کے کافیوں کا مو توڑ جباب دیں سرکاری جنرل شاہبہ کی رائے کو قبول کیا اور آپ عہد کی طرف روانہ ہو گئے بہت سے ایسے مچلیوں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے الحمدللہ جنگ عہد کا وہ میدان دیکھا ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ فرمائی تھی اور حق و باطل کا ایک بہت بڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سن چھ سو چوبیس عیسوی شوال سنیچر کا دن ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عہد پر پہنچ جاتے ہیں اور خصوصاً پہاڑ کے پیچھے کی طرف جہاں ایک جگہ تھی جہاں سے یہ خوف تھا کہ کافر کبھی آدھے دستے کے ساتھ یہاں پر بھی حملہ کر سکتا ہے تو نبی یہ صلی اللہ ہے علی سلما کے جنرل صحابہ نے سرکار کو یہ مشورہ دیا کہ حضور چاہیے کہ چند گویا کے رسوخ اور کبھی جوانوں کو وہاں پر آپ دکھا دیجیے تاکہ پیٹ کے پیچھے سے پفار ہم پر پروار نہ کر سکے وری علی علیہ وسلم نے عبداللہ بن اللہ کے ساتھ پچاس سادہ اکرام کو وہاں پر بھیجا اور ان سے وصیت کی کہ سنو جب ہم جیتے یا کوئی بھی صورت پیدا ہو جب تک ہم تمہیں اجازت نہیں دیں تمہیں وہ جگہ نہیں چھوڑوں گی جب تک ہم تمہیں اجازت نہ دیں تمہیں وہ جگہ نہیں چھوڑیں گے خیر جناب وہ پچاس وہاں پر چلے گئے اب جنگ بڑا شروع ہو گئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدر صاحب مسائد بن عنار کو آپ نے آرم دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جانا کو سفر سلار بنا کر میدان میں بھیجا وہاں سے کفار نے جب مدینے کے مسلمانوں کو للکار دی کہ اب تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی کچھ ہے نہیں ہم دیکھو اتنا بڑا لشکر جواز لے کر آئے ہیں تو تمہارے پاس تعداد کیا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد سات سو تھی سرکار جب مدینے سے نکلے تھے تو آپ کی تعداد ایک ہزار تھی جس میں تین سو مناسب تھے عبداللہ بن ابئی جس کو سرکار کی فلاح و شراب نے مشورے کے لیے بلایا تھا کہ تم جنگی عہد کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو اس نے کہا میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں پر اگر لڑی لی جائے تو بہتر ہوگا لیکن سرکار کے وہ جان صاحبہ جو جذبہ شہادت سے سرشان تھے انہوں نے کہا حضور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے علاقے میں کافروں کے ساتھ جنگ لڑیں ہم چاہتے کہ کھلا میدان ہو اس میں ہم کافروں کو منہ پر شکر دیں اور ان کے گویا کے قدم کو میدان کو اکھاڑ بیٹھ دیں عبداللہ بھی ابئی اپنے نفاذ کے ساتھ امڑ گیا اس نے کہا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا اور منافق عبداللہ اللہ بین اپنے سے مخلف تین سو منافع گئے بہت اچھا بیان کر دیا حبی سے آ گئے اور پتا چلا میں بھی یہ پاک کو تن پڑھا چھوڑنے والے منافق تھے کہ جنہوں نے حق اور باطل کا مار کا تین ہزار کی فوج لے کر کافی آ رہا ہے لیکن اس وقت مسلمانوں کے گوا کے وہ صاحبہ جن کے پاس چند ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہتھیار ہے چند ہے جن کے پاس ہتھیار نہیں اور منافقین اس وقت مسلمان کا ساتھ دینے کے بجائے تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے اگر ان کو اسلام سے محبت ہوتی تو کم سے کم مسلمانوں کا ساتھ دیتے لیکن وہ تین سو اپنی جان کے درد کہ میدان میں لڑائی ہو جائے گی ہم نہ جانے کتنے مردہ ہو جائیں گے اگر ان کے دل میں شہادت کا جذبہ ہوتا تو وہ سات سو کتنا نکل جاتے لیکن وہ ڈر تھے کہ ہم مر جائیں گے اس لیے کہ وہ تین سو گوا کے وہاں سے ہٹ گئے سرکار سات سو جانشینوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور جنگ شروع اور تاریخ کے اولاد گواہ ہے سید شہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے وہ جوہر دکھائے کہ تین ہزار کافی بھاگنے کے لیے پیار اور مسلمانوں نے وہ بڑھ چڑھ ان کے منہ پر چڑھ کر ایسا حملہ کیا حضرت علی کی جب تلوار چلتی تو حضرت علی کی تلوار نے وہی جوہر دکھایا جو جنگے بدر کے اندر دکھایا تھا حضرت رضی اللہ جس طرح چلے جاتے تاریخ میں آتا ہے کہ بس یہ نظر آ رہا ہے کہ گردنیں گر رہی ہر گر رہے ہیں اب یہ تھا کہ جب کافر وہاں سے بھاگے تو پچاس جو اوپر دستے میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ انہوں نے کہا مسلمان یوگ گئے اب جلدی جلدی دوڑو مال غنیمت جمع کرو اور یہاں سے نکلو حالانکہ سرکار نے فرمایا تھا جب تک میں اجازت نہ دوں تو وہاں سے نہیں آنا اب انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن بین جبیر نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو سرکار نے منع کیا ہے اور جب تک سرکار کی اجازت نہیں ہو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے لیکن وہ سارے کے سارے نکل گئے آپ تنہا گویا کے وہاں پر رہ گئے اور کافر جو یہاں سے بھاگے تھے انہوں نے وہیں سے حملہ کر دیے دوبارہ جب حملہ کیا مسلمان یہاں پر مال غنیت دعا کر رہے کافروں کو ایسی لڑائی ہوئی کہ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تلوار کے سامنے مومن آ رہا ہے یہ کافر آ رہا ہے اور ایک خبر مجمے مشہور ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مادلہ شہید کر دیا گیا جب یہ خبر مشہور ہوئی کیونکہ یہ جنگ تین کے پیچھے سے تو کافروں نے حملہ کیا تو اس میں سرکار علی سلاط وسلام شدید زخمی ہو گئے جو آپ نے خود پہنا ہوا تھا اس کے گویا دوکی نے تین آپ کے چہرے ادبس کے اندر ہو گئے کچھ تلوار کے بار آپ کے چہرے ادبس پر بھی لگے لیکن اس وقت سرکار علی اصلاط السلام کے جل قدر صاحبی حضرت طلحہ انصاری جن کا مزار بسرا شریف کے اندر موجود ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تلواروں کو روکتے ہیں اپنے سیرے سے تیر روکتے ہیں کہ کئی کوئی تیر میرے آخا کی طرح نہ جائے کہ کوئی تلوار میرے آقا کی طرف آ جائے ریوار ستر سے زیادہ زخم آپ کے جسم پر آئے حضرت تنہا جذبہ دیکھیے تلوار کو کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہے حضرت تلہار بھی انگنا ہوتا ہے کافروں کے بار کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے ہیں ان کے تیروں کو اپنے سینے کو روک رہے ہیں کہ کوئی تیر یا کوئی تلوار کا بار میرے آقا کی طرف چلا جائے اس وقت جب کافر مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ میری پاک کا وثال ہو چکا ہے اب صحابہ نے کہا جب سرکار ہی نہ رہے تو اب کیا ہے اب گویا کہ کافروں کو ختم کر دو یا خود ختم ہو جاؤ اب جب جنگ شروع ہوئی تو سرکار کے ایک صحابی نے دور سرکار کو دیکھ اور انہوں نے زوردار مارا لگایا کہ تحقیق میں نے سرکار کو دیکھا سرکار حیات ہے سرکاری سلامت اسلام ہے اور اس کے بعد مسلمانوں نے وہ حملہ کیا کہ کافر گویا کہ وہاں سے بھاگ گئے اس تاریخ کے بارے میں بعض بار مور نے لکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن میں کہتا ہوں یہ کہ انصاف پرستی نہیں عہد کی پوری تاریخ کا مطالعہ کیجیے مسلمان جنگ بدر میں بھی فتحیات تھے عہد میں بھی گویا کہ آپ نے فتح حاصل کی ہاں تھوڑی دیر کے لیے جو غلط فہمی ہوئی کہ کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا اس میں تھوڑا سا نقصان بلکہ زیادہ نقصان ہوا لیکن مسلمان جنگ نہیں میدان سے مسلمان حضرت رضی اللہ عنہ انہوں کی شہادت ہوئی اور آپ کا مزار اکبر آج کی جوڑا کے کنارے واقع ہے اور یہ جنگ کا وہ مارکہ ہے جہاں پر سید ال ربی اللہ تعالیٰ ان وہ جوہر لکھائے کہ کافر گویا کہ اپنے ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں سے نکلا جائے اور کس طرح بھاگا جائے تو اسلام کے وہ پاکان جنہوں نے اپنے جسم کا نذرانہ پیش کر کے علم محمدی کو ہمیشہ بلند رکھا فرمائیے اللہ رب العزت ان کے گرتے ہوئے خون کی قطروں کی برکتوں سے مولائے کریم ہماری مفرت جس طرح انہوں نے ناموں سے کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی تھی مولائے کریم ان کے عقیدت میں سے کچھ دخمہ, کچھ بھی ہمارے بھی دامن میں فرما تاکہ ہم بھی جذبہ اسلام اور شہادت اور جو کہتے ہیں ہم ندی کے متوالے والے میں کہتا ہوں انہیں تو جہاں سے دور بھاگنا ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ خود سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف ادیس میری یہ خواہش ہے محمد ہیں میری یہ خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں سما اکتلو پھر قتل کر دیا جاؤں سما حیا پھر مجھے زندہ کر دیا جائے سنما اب پھر مجھے قتل کیا جائے حیا پھر مجھے زندہ کر دیا جائے تو مومنین جو مسلمان ذریعے پاک شرما ہوتا علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور خصوصاً جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس روزے میں آپ کو جہاد کا پر دیا جا رہا ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہ کر اس بات کے پران ہو جائے کہ کبھی اللہ کے دین کے پرچم کو بند کرنے کے لیے کافروں کے مضبوط چٹانوں سے تکانا ہو جائے تو بھوک آپ کا راستہ نہ روک سکے پیاس آپ کا راستہ نہ روک سکے کیونکہ آپ کی رضا آپ کی جس بھوک پیاس نہیں رب کی رضا ہے تو دعا فرمائی اللہ رب العزت ہمارے اندر جہاد کا جذبہ مسلم فرمائے اور جو جہاد کا طریقہ ہے اس جہاد کے طریقے پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ہر مسلمانوں کے پیچھے تلوار اٹھا کر جہاد کا نعرہ لگانا ایسی نفاذ کا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جہاں پر جہاد کی شہی تعریف ہے اللہ رب العزت اس ملک میں داخل ہو کر قبر کو نیک و کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ایوان ہے میں جا کر اللہ محمدی کو گالنے کے توفیق مرحمت فرمائے ایک دفعہ دور کے پاس و صلیمل سر علیہ مان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بےست کا ذکر فرمایا اور بڑے عظیم شان میں فرمایا کہ لدم اللہ علیہ المنی اس صفیہم رسول تحقیق اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبوس فرمائیں اور وہ رسول کیا کرتے ہیں یفرو علیہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں وہ اور تمہیں پات بھی کرتے ہیں وہ یو الکتاب وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور خالی کتاب کی تعلیم نہیں اس کتاب کی تعلیم کے علاوہ ایک اور چیز بھی سکھاتے ہیں اور قرآن وہ کہتا نبی کہتے ہیں تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہے یہ محبوب تم پر بہت بڑا محسن ہے یہ محبوب تمہارے لیے بہت بڑا شفیق ہے یہ تمہیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتا میری صحیح باتیں تم تک پہنچا دیتا ہے جن کی حکانی تم تک پہنچا دیتا ہے و کو سے تمہیں پاک کر دیتا ہے اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت سکھاتا ہے منکرین حدیث جو اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ قرآن میں حدیث کا کوئی ثبوت نہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے الْكِتَابَ <وَالْحِكْمَةً> ادھر وقت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ آگے آ کے گی تو میں منکری حدیث کے مکمل اعتراضات کے جوابات آپ کے ساتھ پیش کروں گا لیکن یہاں پر ایک تیر ان کے تعبت میں ڈالتے ہوئے میں اعتراض قائم کرتا ہوں کہ اللہ ابوالعزت نے پرشان فرمایا کہ میرا رسول صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ حکمت بھی سکھاتا ہے پتا چلا حکمت قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے کیونکہ محمول کتاب وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے تو کتاب کی تعلیم تو ہو گئی قرآن وہ شاپ میں حکمت بھی سکھاتا ہے تو ہم سر سید احمد خان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر غلام پرویز سے پوچھتے ہیں جگر اور چکراویہ اور ممکن حدیث سے پوچھتے ہیں اللہ تو فرماتا ہے کہ میرا نبی قرآن بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے قرآن جو سکھاتا ہے وہ بات تو سمجھ نہیں آتی ہے حکمت بھی سکھاتا ہے وہ حکمت کیا آ یہ تو بتاؤ وہ حکمت کیا ہے یہ تو بتاؤ اسی لیے امت کے سارے پاکستان نے یہی سمجھا حکمت سے مراد قرآن کے وہ مبہم الفاظ جو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے نبی پاک نے اس کو سمجھایا یعنی حکمت سے مراد نبی پاک کی حدیث حکمت عمرات نبی پاک کی حدیث اور نبی پاک کی حدیث ہر لمحے ہر لہجہ لہجہ شاہبہ کرام اس کو تحریر روایا کرتے تھے ابو دار شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عن سرکار کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے سرکار کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے سرکار علیہ ایک دفعہ جب محفل سے باہر گئے تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو لکھ لیتے ہو حضرت عبداللہ بن امر بن آس نے ارشا فرمایا کہ ہاں میں سرکار کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں پر ایس کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ, علی صلی اللہ علیہ بشر ہیں یہ کبھی جلال کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی جمال کے عالم میں ہوتے ہیں ان سے جو بات تم نے لکھنی ہو پوچھ کے لکھا کرو تم سرکار جو فرماتے سب لکھ لیتے ہو یہ بات آپ کو بہت ناگوار گزری اور آپ رونے لگے اور روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا عبداللہ کیوں رو رہے ہو حضور میری ایک میرا ہے جو مجھے محبوب ہے سرکار نے فرمایا میرے پیارے وہ کیا ہے ارض کی حضور آپ کو جو فرماتے ہوئے سنتا ہوں آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں کیونکہ آپ بشر ہیں کبھی جلال کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی جمال کے عالم میں ہوتے ہیں تو حضور یہ بات میرے دل کو نہیں بہاتی مجھے اس بات کا غم ہے سرکار نے اس پیارے غلام کو سیریس لگایا اور فرمایا امر رباسی کے سنگ جو میں کہوں لکھ لیا کر اس لیے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہوں جو کہوں لکھ لیا کر اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تو یہی وہی احادیث ہے جو صحابہ کرام نے جمع کی اور آج تک پہنچی ان شاء اللہ آگے جب موضوع آئے گا تو اس کی تفصیل میں انشاءاللہ شاء بیان کروں گا ایک دفعہ درود پاک پڑھیے ارشاد باری تارا نکڑ بند ابا عل مکن نے اللہ نے مومین پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبوض فرمایا پیدا فرمایا اور واقعی میں یہ بہت بڑا احسان تھا نو انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان جو درندے سے زیادہ وحشی ہو چکا تھا کہ جو اپنے گھر میں پیدا ہوئی بچی کو زندہ درغور کرتا تھا عرب کے وہ قبائل جو کف اور شرک کی اندھیری گاٹوں میں غرق ہو چکے تھے شراب ان کی گڈی میں شامل تھا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے عورت ہو مرد ہو بچہ ہو اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا تھا کہ جو درندے کے ساتھ ہوتا تھا انسان کو اگر ایک جانور بھی دیکھ لیتا تو جانور بھی سوچنے پر گویا کہ آ جاتا کہ کہیں اگر ہمارے جانوروں میں کبھی اس کو حاکم بنانا پڑے تو یہ تو اتنا بڑا درندہ ہے کہ جانور کا حاکم نہیں بن سکتا لیکن یہ انقلاب کہاں سے آ گیا کہ جس کو جانور اپنا قائد نہ مانتے ہو آج وہ پوری دنیا کا قائد بنا ہوا ہے کہ جو گھروں کی چوری میں مبتلا ہو گھر کی ڈاکنی مبتلا ہو علاقہ کی ڈاکرذنی مبتلا ہو وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے ان کو ایسا راستہ عطا فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کو لوٹتا تھا آج وہ پورے محلے کی حفاظت کر رہا ہے۔ جو بے دریک لوگوں کو قتل کرتا تھا آج وہ لوگوں کی محافظت کر رہا ہے تو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا اور ہمارے سارے سوال کا جواب ایک شعر میں دے دیا کہ وجود انسانیت ناز کر اس د کے اقدس پر اے تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا کہ یہ ساری سرکار کی کرم نوازیاں ہے کہ سرکار آئے تو نو انسانیت اشرف المخلوقات کے مرتبے پر پہنچی سرکار آئے تو وہی انسان کہ جس کو دیکھ کر فرشتے تست کرتے تھے آج وہی انسان ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے پارشہ الہی کے فرشتے اس کے لیے استفار کرتے آج وہی انسان ہے کہ جس کا مرتبہ بعض ملائکا سے آلہ ہو جاتا ہے تو یہ فضیلت یہ درجت یہ مرتبہ کہاں سے ملی یہ میرے مصطفیٰ سے ملی جو مصطفیٰ کے قدم میں ریز ہو گیا جو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا فریشتے بھی اس کی خدمت پر حش حش کرنے لگے اور جو مصطفیٰ سے دور ہو گیا اللہ رب الدہ فرماتا ہے میں ان سب کو दिन کے دن जमा कर दूंगा دوں گا پتا چلا ساری عصمتیں اللہ اللہ کا قرب اللہ کی خوشبو اگر کہیں ہے تو وہ قرب مستفا میں توقی کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائے ایک دفعہ پاک اس کے بعد منافقین نے جو مسلمانوں کو عہد میں دھوکا دیا وہ آپ نے دیکھا عہد میں دھوکا دیا کہ جناب تین سو لشکر کو لے کر الگ چلے گئے تو اللہ نے مسلمانوں کی دلجوئی کرتے ہوئے شاعر سمایا کہ اب تم بے فکر رہو اب ہم اپنے نبی کو ایک خاص ملکہ دینے والے ہیں اور وہ یہ کیا ہے کہ یہ تو اہل صورت و جماعت عقیدہ کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتا اللہ جتنی غلومتا فرماتا ہے نبی جانتا جاتا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک بلکہ سارے مسلمان الحمدللہ سارے مسلمین کا یہ عقیدہ ہے کیونکہ یہ عقیدہ کوئی آج کے خود ساختہ نہیں چودہ سو سال قرآن عقیدہ ہے بخاری مسلم کی حدیث بے شمار اس پر معاوی کرتی ہے اور امت کے مسلم پاکان نے اس عقیدے کو نقل فرمایا کہ قرآن مجید کے ذریعے سرکار کو علم ملا قرآن مجید کے ذریعے سرکار کو علم ملا سرکار کو کسی مسئلے کی خبر نہ ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن کی آیت اتارتا اور سرکار کو اس مسئلے کی خبر ہو جاتی جب یہ قرآن پورا علی اسلام کے علیب سے لے کر وہ ناس کے سین تک میرے آقا کے کلب افر پر اتر گیا تو پھر متناہی علوم سارے میرے حدیث کے سامنے منکشف ہو گئے سارے منکشف ہو گئے اب منافقین کی پہچان اللہ عطا فرما رہا ہے کہ مومنوں پہلے تو منافقین تمہیں دھوکا دے جاتے تھے لیکن اب اس بات کی ضمانت تمہارا رب اٹھا رہا ہے اب اللہ کی قدرت تمہاری تک ہمیشہ اصلاح کے لیے آگے ہے اور اللہ نے شاہ پرما ما کان اللہ مان تمہ نے طیب اب اللہ ابتد کی قدرت نے یہ تیار کر لیا ہے کہ اب مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا کہ جب تک طیب اور خبیصہ کو الگ نہ کر دے جب تک مومن اور خبیسہ کو الگ نہ کر دے جب تک مومن اور منافقوں کو الگ نہ کر دے اور سنو الگ میرا حبیب کرے گا اور اب میرے حبیب کے اس علم پر اللہ نے وہ بھی اتار دی کہ ماں چان اللہ ہو لیمنگ یہ ہر ایک کی شان نہیں کہ اللہ ایسی باتیں سب کو بتاتا رہے کہ چہرہ دیکھ کر اس کے ایمان کو جان لے چہرہ دے کر اس کے دین کی بات کو جان لے تو یہ اللہ ہر اہرے گہرے کو نہیں بتاتا وہ ماں چان امام رانی نے, نے بیگانی نے, نے اللہ خاجل نے تمام اس جگہ پر تبصرہ کیا غیر ہے کہ مستفی جس کے چہرے کو دیکھتے تو فوراً پتا چل جاتا کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے مومن ہے مفق ہے اور اللہ فرماتا تو مما کا نمبا ہو من خیر کہ اللہ کی یہ شاہ نہیں کہ ہر ایک کو ایسی آخرت آ فرمائے ہر ایک کو ایسا مرتبہ آ فرمائے ہاں ہاں اور آن لمبا یب کبھی میر ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے ایسا علم دے دیتا ہے ایسی بسارت دے دیتا ہے تو یہاں پر میرے آپ اللہ ازمت کو اللہ رب الت آلِ ہمارے ناصف فرمائے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے بلکہ یہ آزم ہونا چاہیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نبی السلام کے تمام کمالات پر ایمان میں اس لیے کہ قرآن کی بات ہے قرآن کے ایک حرف کا ممکن کافر ہوتا ہے یہاں پر تو سرکار کے علم پر آئے تو اتر رہی ہے تو اللہ رب العزت عرو میں ربانی جو نبی پاک سے علیہ وسلم کے قلب و تفیر پر اتر رہا ہے اس درد پاک کی برکت سے اس پر صحیح عقیدہ رکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق محمد سورہ نسا کی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بات بات کے دہل بیان کر دیا کہ ان دین ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی برگزیدہ دن ہے تو اسلام ہے اسلام ایک فطرتی مذہب ہے اپنے اور غیروں کو اپنے اور غیروں سے مراد ایمان اور کفر نہیں ایمان اور کفر میں تو اسلام کہتا ہے الگ الگ کافر الگ مومن الگ لیکن مومنین میں سے اگر کوئی مالدار ہو کچھ غریب ہو تو اسلام ان کی رعایت نہیں کرتا اگر مالدار نے غلطی کی ہے سدا ملے گی غریب نے غلطی کی ہے سدا ملے گی اب کیونکہ فطرتی مذہب ہے یہ وڈوروں کا دین نہیں ہے یہ چودھریوں کا دین نہیں ہے یہ اللہ کا دین عنیف ہے یہ عدل والا دین ہے اس میں جو خطا کرتا ہے سدا اسی کو ملتی ہے یہ دین فطرت ہے یہ دن یہ ایسا دین ہے کہ جس میں کسی کی سفارش نہیں چلتی بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام لکھ دیے ہیں کیسا دین حنیف ہے دیکھیے کہ چودہ سال تک آج وہی احکام چل رہے ہیں اور اسی پر مسلمان عمل کر رہے ہیں اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے میرے عزیزوں کہ اسلام کے اندر خود جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں اگر یہ دین سچا نہ ہوتا تو کب سے ختم ہو جاتا دیکھیے سر اسلام کا دور ہی ہے سجا کر, کر. توحید اور رسالت کے دم بھر کر نہ جانے کیسے کیسے کھلاؤن اسلام کو گرانے کے لیے اسی میں پونٹے ہیں لیکن یہ دین حق ہے اس لیے آج تک باقی ہے ورنہ عیسائیت کو دیکھیے چند سالوں کے لیے فتنے اٹھے تو ساری عرب عیسائی اسلام کی تعلیم جو آپ نے بیان فرمائی تھی وہ معلق ہو کر رہ گئی آگے کتنا انتشار ہو گیا لیکن آج میں الحمدللہ اسلام کی اقاریت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نہ جانے کیسے کیسے بھیانک پھر کے اسلام کی تعلیمات کو مشق کرنے کے لیے کوئی قرآن کا منکر بنا کوئی حدیث کا منکر بنا کوئی فکر کا منکر بنا کوئی اماموں کا منکر بنا کوئی اظمت کا ممکن بنا کوئی اولیا کی قرآمت کا ممکن بنا کہ کہیں سے اسلام کو گرا دیا جائے اسلام کی کسی ایک جڑ کو کاٹ دیا جائے ان کی ساری کوششیں چودہ سو سال سے لگی ہے لیکن یہ مذہب ویسی تازہ ویسے ہی ہے جیسا کہ علی نری پاک صلی اللہ ارمۃ میں تطیر پر اترا کہتے چارف پارے قرآن کے کوئی کہتا حدیث کا ثبوت ہی نہیں ہے کوئی کہتا پھر اپنی طرف سے لکھے گئے ہیں تو بنیادی عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے ایسے ایسے قرآنوں نے سر اٹھایا لیکن اس دین کی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے اور ان دین آئند اللہ علیہ فرما کر اس بات کو مسلم کر دیا کہ اللہ کی بار جانے مسلم اور مسجد اور مرکب اور معذم دین جو وہ اسلام ہے وہ اسلام ہے وہ اسلام ہے دعا فرمائیے اللہ اسی پر ہمیں اتحاد اکتا فرمائی سور سے ابتدا ہوتی ہے سور نساء اس میں عورتوں کے حقوق یتیم بچوں کے کی حقوق کیونکہ جنگ عہد میں کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے یتیم بچے ہیں ان کی وراثت کیسی تقسیم ہو یتیم بچوں کی کفالت کیسی ہو ان کے دیکھ بھال کیسی ہو یتیم بچوں کے مال کو جو کھائے تو اس کے بارے میں کیا ہے جو عورتیں بیوا ہو چکی ان کی کیا ہے تو اب سوریہ نشام کی کرتی ہے عورتوں کے مکمل حقوق کہ عورت کوئی پاؤں کی جوتی نہیں سب سے پہلا یہ سکھایا گیا عورت کے جو حقوق ہیں اسلام نے جو عورت کے حقوق دیے ہیں یہ کسی اور دین نے مسئلہ مستورات کے مسائل پر اس قدر کلام نہیں کیا جتنا کلام اسلام نے کیا ہے کیونکہ آپ عیسائیت کے مطابق कीजिए تقابل ابھیان کے مطالبہ कीजिए ان کے نزدیک عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہندو مذہب کے اندر جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو جہاں پر اس کی آرتی جلائی جا رہی ہے جہاں پر اس کو جلایا جا رہا ہے تو عورت کو بھی لا کر اس کے ساتھ جلا دیا جاتا عورت اگر ہر روم تلا ہو جاتی تو اس سے کھانا نہیں اس کو گھر میں نہیں رکھتے گھر سے نکال دیا جاتا اس کو اچھوت کہا جاتا اس کو ناکاب کہا جاتا اس کو پریت کہا جاتا اسلام نے ساری جہل رسم کو ختم کر دیا اور کہہ دیا کہ عورت کا معاشرے میں ایک مقام ہے یہ عورت ماں ہے تو ماں کی تعظیم بھی ہے یہ عورت بیوی ہے تو بیوی کے لیے حقوق ہے یہ عورت بیٹی ہے تو بیٹی کا بھی ایک مرتبہ ہے یہ عورت دونوں کے جس طریقے سے تمہاری شکار ہے تو ہر طریقے کو اسلام نے اپنے درجے پر بلند بیان کیا ہے تو عورت کے حقوق کو جتنے واضح طور پر, پر اسلام نے اس پہ تعاون ہے کسی اور مذہب نے نہیں کیا اس میں یتیم کے حقوق بتائے گئے کہ کے مال کھانے والوں کے اللہ نے کیا آدھار رکھا ہے ان کی وراثت طور پر گوا سے تقسیم کی جائے گی اور زمانہ ماضی عرب کے معاشرے نے ان تمام مسائل میں جو عورت کے ساتھ ظلم تھا بچوں کے ساتھ ظلم تھا یتیموں کے ساتھ ظلم تھا اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے اندر ہر جاہل رسم کی گویا کہ کلی کاٹ لی اور اللہ رب العزت نے اپنے حدیث کے قلب تفیر پر ایک جامع اصول کے ساتھ سورہ نفاق کا سما دیا اور بتا دیا کہ معاشرے میں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح بچوں کے حقوق ہیں حقوق ہے اسی طرح عورتوں کے, ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں میں اسی طرح بیواؤں کے حقوق ہیں دعا فرمائیے اللہ رب العزت ان تمام حقوق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما ایک بہت ضرور پڑھیے اب ایک خاص مسئلہ ہے جو آخری مسئلہ ہے اور اب میں اس مسئلے میں خاص آپ کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ حرمت مشاہرت سے تعلق رکھتا ہے اور میں نے گزشتہ درس میں بھی گزشتہ سال یا خدار کے سامنے اس مسئلے کو بڑے تفصیلی طور پر بیان کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس مسئلے کو بیان کر دوں تاکہ اسلام کے مسئلے کی تبلیغ کا ثواب مجھے بھی عطا ہو جائے اور آپ کو اس کی سماعت کا جر مل جائے اور انشاءاللہ اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے مسائل اللہ کی بارگر مقبول ہیں انشاءاللہ اس مقبول کلام کی برکت سے ہم تمام کی مفرت ہو جائے چوتھے پارے کا اختتام ہو رہا ہے اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ عورتوں کو تین قسموں پر تقسیم کیا گیا بعض کی حرمت نصب کی وجہ سے رکھی گئی بعض کی حرمت رضا کی وجہ سے رکھی گئی بعض کی حرمت مسارت کی وجہ سے گئی اب اس کی تفصیلات پہلے ای آیا کریما میں اور چوتھے پارے کے آخر میں جن عورتوں کی حرمت بیان کی گئی جو ہمیشہ کے لیے جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور وہ حرمت نفرت کے لحاظ سے ہے تو ان میں پہلی ماں ہے اب ماں میں اس کی تمام اصول داخل ہے یعنی ماں ماں کی والدہ ان کی والدہ ان کی والدہ, ان کی والدہ اوپر تک تمام سے نکاح حرام ہے اسی طرح دادی دادی کی والدہ ان کی والدہ ان کی والدہ یہ ماں کے لحاظ سے دادی بھی سنا گئی اور نانی بھی سنا گئی اور اوپر تک ساری اور حرام ہے قرآن کے روپ سے اب دوسری بیٹی بیٹی میں نواسی بھی آ گئی اور پوتی بھی آ گئی نیچے تک یعنی نواسی کی بیٹی اس کی بیٹی اس کی بیٹی اس کی بیٹی, اس کی بیٹی یعنی بیٹی کی بیٹی نواسی ہوئی پھر اس کی بیٹی اس کی بیٹی نیچے تک یہ ساری حرام اسی طرح پوتی پوتی کی بیٹی اس کی بیٹی اس کی بیٹی کے نیچے تک سب حرام یہ دو حکم آپ نے سماج فرما لیے کہ اس کی حرمت قرآن ثابت ہے اور اس کو حرمت ہے نصب کہا جاتا ہے اب تیسری جو عورت جو نصب کے طور پر حرام ہے وہ ہے بہن چاہے وہ سگی ہو یا سوتیلی سگی سوتیلی کا تو فرق آپ بہتر سمجھتے ہیں چاہے وہ بہن سوتیلی ہو یا سگی بہن ہو یعنی وہ واد شریک ہو یا والدہ شریک ہو کسی بھی طریقے کی وہ بہن ہو اس سے نکاح کرنا شرم کیا ہے حرام نس سے حرام ہے اب چوتھی تھوپی تھوپی سے نکاح کرنا حرام ہے پانچویں خالہ خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے چھٹی بھتیجی اور ساتویں بھانجی ان سات سے نکاح کرنا حرام اور اس کو نسب کہا جاتا ہے یہ نصب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو حرام فرمایا ہے اتنا تفصیل بیان آپ کو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئے گا جتنا اللہ رب العزت میں اسلام دین فطرت کے اندر ایک ایک مسئلے کو اور ایک ایک رشتے کو واضح طور پر بیان فرمایا اس کے بعد حرمت رضاق تو جس طرح یہ سات عورتیں نصب کے لحاظ سے حرام ہیں اسی طرح یہ سات عورتیں رضاق کے لحاظ سے یہ حرام ہیں تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ام ہاتھ و نفاح اکم سے یہ حرمت مساہرت کا بیان کیا گیا ہے اس مسئلے کو ذرا غور سماعت فرمائیے کیونکہ یہ مسئلہ اوپر کا جو مسئلہ میں نے کیا یہ یہ تو تھا مسئلہ ذرا دقیق ہے میں کوشش کروں گا کہ سہل الفاظ میں بار بار اور آپ کو مطلق دعوت دوں گا کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ دوران بیان سمجھ میں نہ آئے تو اسی وقت آپ کھڑے ہو کر پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس مسئلے کی تشرفی میں آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کر دوں اب ان عورتوں کا ذکر ہے جو نکاح کے تعلق کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں یعنی نکاح کے وجہ سے حرام ماں بیٹی کو بغیر نکاح کی وجہ سے حرام ہے لیکن اب ان عورتوں کا بیان آ رہا ہے کہ جو نکاح کی وجہ سے حرام ہے جس طرح کہ آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اب اس عورت کی ماں جو آپ کی ساتھ ہے وہ آپ پر حرام کیوں اس کی بیٹی کی نکاح کی وجہ سے اس کی بیٹی کی نکاح کی وجہ سے تو اس کو حرمت مسہارت کہا جاتا ہے تو اب ان عورتوں کا ذکر ہے جو نکاح کے تعلق کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے اب اس میں دو مسئلے ہیں ان میں سے بعض وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے ان عورتوں کا بیان جو نکاح کی وجہ سے حرام ہوتی ہے ایک وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور دوسری وہ ہے کہ جب تک وہ نکاح میں رہے گی تو اس کے رشتے دار حرام ہے اور نکاح سے نکل گئی تو رشتے دار سے نکاح جائز ہے اب پہلی شرط کہ جن سے نکاح کے بعد اس کے تمام اصولیات سے گویا کہ نکاح کرنا حرام ہے اس میں سے سب سے پہلے ہے بیوی بی کی ماں یعنی ساس اب چاہے بیوی بی کو طلاق دے دے تب بھی وہ حرام ہے بیوی بی کو طلاق دے دے تب بھی حرام ہے کیونکہ حرمت مشاہرات یہ جائز نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب دوسری بیوی کی ماں اور اس بیوی کی بیٹی جس سے صحبت کی جا چکی ہے یعنی ایک عورت سے کسی نے نکاح کیا وہ عورت پہلے کسی سے شادی کر چکی تھی اور اس پہلے شوہر سے بھی بیٹی تھی اس شوہر نے اس کو طلاق دیا اب اس آدمی نے اس سے شادی کی اب وہ عورت نکاح میں آئی تو ساتھ میں بیٹی بھی ساتھ میں ہے اب اگر نکاح ہوا اور نکاح کے بعد خلوت سیاح ہو گئی اب اس آدمی کے لیے اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہے لیکن اگر نکاح ہوا اور ایک ابھی نکاح ہوا خلبت نہیں ہوئی اور تلاک دے دیا تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر سہاپت کر لی تو اب دائمی طور پر حرمت مصارف کے تحت وہ لڑکی اس شخص پر حرام ہو جاتی جس طرح ساتھ حرام ہے اسی طرح یہ لڑکی کی اب بیٹی کے حکم میں آ چکی ہے ساتھ ماں کے حکم میں آ گئی ہے اور یہ بیٹی کے حکم میں آ گئی ہے تو لہٰذا یہ دونوں براکے حرام اچھا یہی حکم پوتوں اور نواسوں کی بیویوں کا ہے نوازوں کی بیویاں جتنی بھی ہیں وہ نانا کے لیے حرام ہے نوازوں کی بیویاں جو ہیں وہ نانا کے لیے حرام ہیں اور پوتوں کی بیویاں وہ دادا کے لیے حرام ہیں کیونکہ یہ فرو کی طرف سے چلا ہے تو یہ وہ عورتیں ہیں کہ اگر پوتا تلاق بھی دے دے پوتا اگر تلاق بھی دے دے نواسا اگر طلاق بھی دے دے تو کسی بھی صورت میں نانا یا اس کا دادا ان سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حرمت مشہورت ہے میں نے پہلے ارد کیا کہ یہ ان عورتوں کا ذکر ہے جو عورتیں نکاح کے تعلق کی وجہ سے حرام ہوتی ہے بعض وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام رہتی ہے بعض وہ ہے کہ جب تک نکاح رہا تو حرام ہے تو یہ وہ عورتیں ہیں جو نکاح کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی جس میں سانس ہے پوتوں کی بیویاں ہیں نواسوں کی بیویاں ہیں اور وہ عورت جس سے صحبت کر لی جائے اور وہ پہلے سے بیٹی رکھتی ہو تو وہ بیٹی بھی اس کے لیے حرمت مسہارت کے تحت حرام ہوگی اب دیکھیے دوسرا مسئلہ دوسری قسم وہ حرمت کہ جب تک بیوی میں ہے تو اس کے وہ اویل حرام ہے اس کی وہ رشتے دار حرام ہے جس طرح کہ بیوی کی بہن بیوی جب تک میں ہے تو سالی سے نکاح حرام ہے ٹھیک ہے اسی طرح بیوی کی خالہ سے بھی نکاح حرام اسی طرح کی پھوپھی سے بھی نکاح حرام ہے اسی طرح بیوی کی بھتیجی سے بھی نکاح حرام ہے اسی طرح بیوی کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے اب اگر کو طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کی پھوپھی سے نکاح نکاحی کر سکتا ہے اس کی خالہ سے نکاح بھی کر سکتا ہے اس کی بتیجی کیونکہ حرمت مسہرت کا یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق صرف نکاح تک ہے نکاح سے جیسی نکلی یا تو بیوی مر گئی یا تلاش دے دی, دی دونوں صورتوں میں اب اس کی خالہ سے بھی نکاح کر سکتا ہے اس کی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کر سکتا ہے اس کی بھائی سے بھی نکاح کر سکتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ مسئلہ اب دیکھیے دوسرا مسئلہ جو اب خاص آ رہا ہے السلام عموم اللہ نے فرمایا اب تم پر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں ہیں یعنی سسر پر بھرو حرام ہے سسر پر کیا ہے بھرو حرام ہے یہ نہیں کہ بیٹے اگر تلاب دیوی تو سسر کبھی اس سے نکاح کر سکے حرمت مسارت ہے کسی بھی سورت میں وہ اپنے سسر کے لیے جائز نہیں ہو سکتی چاہے اپنے شوہر کے نکاح میں رہے یا نہ رہے اسی لیے حرمت مسارت کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ اب وہ بیٹی کی جگہ پر آ گئی اپنی بہو بن گئی ہے تو وہ ایک لحاظ سے بیٹی کی جگہ پر آ گئی ہے اگر باپ اس کی طرف رجوع کرتا ہے بہو کی طرف اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے بہو کی طرف اگر سسر نے شہوت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور بہو کا ہاتھ غلط نیت سے پکڑ لیا اور پکڑا اس انداز میں تھا کہ کوئی کپڑا ہائل نہیں تھا جسم کی گرماش ایک گویا کے بغیر کپڑا ہائل ہاتھ پکڑ لیا اور نیت اس کی غلط تھی تو اب وہ عورت اپنے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل گئی اور ہمیشہ کے لیے اس آدمی کے بیٹے پر حرام ہو گئی اس لیے کہ حکمر اب وہ اس کی ماں کے حکم میں آ رہی ہے سمجھا تو حرمت مخارک کا مسئلہ اسی لیے شریعت نے پردے کو منحوج رکھا ہے گھر میں عورتوں کو کپڑے پہننے کے کچھ آداب بنائے ہیں تو ڈش کی لانت جو گھر میں پھیل رہی ہے تو اس سے یہ مسئلے کافی ماریجی وجود میں آ جاتے ہیں کہ کبھی داماد اگر شاخ کی طرف چلا اور شہبت کی نیت سے ساخ کے جسم کو ہاتھ لگا دیا اور ہاتھ اس انداز میں لگایا کہ کپڑا ہائل نہیں یا کپڑا ہائل ہو بھی تو اتنا پتلا کپڑا تھا کہ جس سے ایک دوسرے کے جسم کی گرماش پہنچتی ہو یا اگر کپڑا موٹا ہے تو حرمت مسائر ثابت نہیں لیکن اگر خالی ہتھوڑی پکڑ لی اور نیت غلط تھی تو اب داماد نے اگر ساخ کے ساتھ یہ فیل کیا تو اس عورت کی بیٹی اس کے نکاح سے نکل گئی اور ایسے نکلی کہ اب کسی عدت بدت کے بغیر وہ نہیں آ سکتی بلکہ حرمت مساحت ہمیشہ کے لیے عورت وہ اس عورت کی بیٹی اس شخص کے اوپر گویا کہ حرام ہو گئی اسی طرح سسر نے اگر بہو کی طرف غلط نیت سے ہاتھ بڑھا دیا اور چھو لیا اس کو تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے بیٹے پر گویا کہ حرام ہو گئی اب نہ کوئی دین میں ایسی گنجائش ہے نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی اور سبب ہے کہ جس کے تحت یہ بات ہو آپ کہیں گے کیوں میں کہوں گا یوں کہ اسلام بے حیا مذہب نہیں ہے اسلام بے حیا مذہب نہیں ہے یہ این تشیح کا دین نہیں ہے کہ جناب مساع ایک سے کر لو دو سے کر لو تو جائز ہو جائے یہ اسلام ہے اسلام یہ شریعت محمدی ہے یہ فکا حنفی ہے یہ بے حیاؤں کا دین نہیں حیا داروں کا دین ہے اور اللہ رب العزت کی یہ شان ہے فرماتے ہیں میرا رب حیا دار ہے حیا دار کو قبول کرتا ہے بے حیا کی مغفرت نہیں اور نبی پاک صلی اللہ و تعال علیہ السلام کا واضح بیان ہے کہ بے حیا شخص اللہ کے عرش کے پائے تلے نہیں آئے گا اس کی مفسرت نہیں ہوگی ایک روایت میں تو یاد آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا دیو شخص جو ہے بے حیا شخص جو ہے اس کی میں شفات نہیں کروں گا تو اللہ رب العزت بے حیائی سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ سمائیں اور اللہ رب العزت جو شریعت شریعت مطالعہ کے جو مسئلے بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العزت ان تمام مسئلوں پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق توفیقت فرمائے اور آخری مسئلہ جو قرآن کی اس آیت میں بیان ہوا جس پر یہ حکم ختم ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ انتظام اتنے مسائل سے تم سن چکے ہو اب ایک اور مسئلہ سنو کہ دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے سرکار علیہ نے سلاح و سلام نے فرمائے اسی طرح جیسے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے اسی طرح آپ نے اے, کسی شخص نے ایسے عورت سے شادی کی کہ جس کی کوئی بھتیجی بھی ہو تو اب اگر اس شخص کی بیوی کسی لڑکی کی پھوٹی لگ رہی ہو یعنی اس کی کوئی بھتیجی پائے جا رہی ہو تو اس بھتیجی اور پھوکی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں لا سکتا جس طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں لا سکتا اسی طرح خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں نہیں لا سکتا اسی طرح تھوپی اور بھتیجی کو ایک گوا کہ عق میں نہیں لا سکتا ایک نکاح میں نہیں لا سکتا سرکار سے پوچھا گیا کیوں سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا یہ محبت کے رشتے ہیں خالہ اور بھانجی کے درمیان بہت محبت ہوتی ہے تھوپھی اور بھتیجی کے درمیان بہت محبت ہوتی ہے بہنوں کے درمیان بہت محبت ہوتی ہے اگر یہ ایک دوسرے کی سوکنیں بن گئی تو اکثر سوکنوں میں حسد پایا جاتا ہے تو یہ محبت کے رشتے حسب کے گویا کے منہ ہو جائیں گے تو کتنا پیارا دین اسلام ہے دیکھیے محبت کی کیسی فضا نبی پاک نے اپنے قول احسن سے بیان فرمایا کہ میں اس کو اس لیے حرام قرار دے رہا ہوں کہ یہ آپس میں محبت کے رشتے ہے بھانجی اپنی ہر دل کی بات اپنی خالہ سے کہہ دیتی ہے بتیجی اپنی ہر دل کی بات اپنی پھوپھی سے کہہ دیتی ہے ایک بہن اپنی ہر جائش خواہش اپنی بہن سے کہہ دیتی ہے کیونکہ یہ محبت کے بہت قریب رشتے ہوتے ہیں اگر یہ دونوں اگر یہ ایک کے نکاح میں آ تو یہ آپس میں تو پھر شوقنیں بن جائیں گی بھانجی اور خالہ شوقن ہو جائے گی بتیجی اور پھوپھی شوقن ہو جائے گی دونوں بہنیں شوقن ہو جائیں گی اور جب یہ شوقن ہو گئی تو محبت تو ختم ہو جائے گی اسلام تو محبت کی دعوت دیتا. دیتا ہے اسلام تو محبت کی دعوت دیتا ہے اسلام تو حاصل کو ختم کرتا ہے اور سوکن اور اس کے درمیان خصوصاً کے درمیان تو اکثر طور پر حسب پایا جاتا ہے تو اسلام کے اتنے پیارے مضامین ہیں اور سرکار کا اتنا اچھا اصول اسلوب تبلیغ ہے کہ سرکار علیہ السلاط السلام نے اپنے احسن طریقے سے اپنے اچھی سیرت سے سرکار علیہ السلاط السلام نے ہم گناہ کو اتنا اچھا معاشرہ عطا فرمایا دعا فرمائیے اس معاشرے کا تقدس برقرار رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے نبی پاک نے جس بات سے منا فرما دیا ہے اس سے ہم بعض آ جائیں مولا جس کا سرکار نے حکم دیا ہے اس کو ہم کریں مولا ہمیں ہمیشہ تیری رضا تیرے حبیب کی رضا کی جسجور نصیب فرما خاطم ابل خیر نصیف فرما دوران درس مولا کریم نفس شیطان رکھتے ہیں کوئی کوتا یا غلطیاں ہوئی ہو اپنے حدیب کی مبارک حدیث کی برکتوں سے ہماری خطاؤں کو معاف معافرما ہمارے گناہوں کو معاف معافرماپ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پہ دھوے مچیں کہ وہ مومن و صالح ملا سرچ سے ماتم اٹھے کہ وہ تیب و تاہر گیا ایمان تیرے موت مدینے کی گلی نے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کل انشاءاللہ شاء پارے کی ابتدا ہوگی اور ابتدا میں مطاح کا مسئلہ ہے جو انشاءاللہ شاء اللہ عزیز میں آپ کے سامنے شرار بخت کے ساتھ بیان کروں گا جو فرمائیے اللہ رب العزت تمام